حضرت سیدنا لال شہباز قلندر ان کا نام حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے یہ بھی خالد بھائی سے پوچھتے ہیں اور خالد بے جو وجہ تسمیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیں اور پھر اس کے بعد وجہ تسمیہ کیوں ہے یہ بھی بتائیں وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ٹھیک آپ کا نام رکھا گیا عثمان جی وہ کچھ یوں بہت کہ بہت ایک رات آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خواب میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضع الکریم کی زیارت کی جی تو آپ سے عرض کی کہ دعا کیجیے اللہ تبارک مجھے فرزند عطا فرمائے مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضریم نے دعا بھی ارشاد فرمائی اور یہ خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمائے اللہ تبارک بع تمہیں نیک بیٹا عطا فرمائے گا تم نے اس کا نام عثمان رکھنا ہے سبحان اللہ اور پھر جب وہ 384 دن کا ہو جائے دوسرا برس یوں سمجھوئی شروع ہو جائے گا فرمایا 384 دن کا ہو تو پھر مدینہ طیبہ لے کر حاضر ہو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری نصیب ہو اور صحیح دن عثمان غزیر بارگاہ میں سلام ارد کرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مولا کائنات با علی, علی المرتضا شیر خدا کر رحمت اللہ تعالیٰ و جھول کریم اس قدر مشفق کے خواب میں تشریف لا کر بھی اپنے ان پیارے یاروں کو یاد رکھے ہوئے ہیں جو زندگی میں ان کے ساتھ تھے سبحان جن اللہ کے ساتھ محبتوں والا معاملہ تھا با با با با انہی کے نام پر انہی انسان کس کے نام پر نام رکھواتا ہے ذرا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ نام رکھا جائے جو بہت اچھا ہو بہت پیارا ہو کم از کم وہ تو ہو جو میرے غیروں کا نہ ہو میرے اپنوں کا ہو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام عثمان رکھنا باستان تو باستان گو گویا علی المرتض شیر خدا کرم رم اللہ تعالیٰ وضول کریم کو عثمان غنی سے یہ پیار ہے سبحان اللہ اور اللہ پھر فرمایا کہ ان کو لا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلامی بھی کروانی ہے اصل مراد حاضری اس پاک کی ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصل حاضری ہے لیکن چونکہ نام ان کے نام پر رکھوایا گیا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلامی دی جائے تو یوں ان کا نام عثمان رکھا گیا شاہجہ دو سخا کل در لال میرے مشکل کشا کل در لال اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر ہے لگا سرا کل در لال میرے مشکل کشا کل در